وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يخافونَ الْعذَابَ <الْعَلِيم> اور ہم نے اس بستی میں ان لوگوں کے لیے ایک نشانی چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں اللہ تعالی نے قوم لوت کی ہلاکت کے آثار زمین پر باقی رہنے دیا تاکہ بعد میں آنے والی قومیں جو وہاں سے گزریں ان آثار کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں چنانچہ اب ان بستیوں کی جگہ کالا بدبودار پانی بہتا ہے جسے آج کل بحر میت کہتے ہیں بے شک ان آثار کو دیکھ کر ان لوگوں کو عبرت حاصل ہوتی ہے جو اللہ کے دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں